اما بعد فإن كتاب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلیمر بدع ضلال میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دو تین روز سے طریقہ نماز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور گزشتہ روز ہماری گفتگو کا اختتام کوما کے اوپر ہوا تھا اور آج ہم قومہ سے سجدہ اور سجدہ کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے میرے بھائی جب وہ آدمی جو رکو کے بعد کھڑا ہے قوما کی حالت میں ہے اچھی طرح کھڑے ہو جائے اور قوما کی دعائیں پڑھ لے اس کے بعد اب وہ سجدے میں جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے زمین کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے گا یا اپنا گھٹنا زمین کے اوپر پہلے لگائے گا اس مسئلے میں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں ملتی ہیں دونوں حدیثیں ابو دعود شریف کی ہیں ایک وہ حدیث ہے جسے جناب ابو حرا نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری وہ حدیث ہے جسے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لیکن دونوں میں سے ایک روایت جو ہے وہ صحیح ہے اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے جبکہ دوسری جو روایت ہے اس میں شریک بن عبد اللہ القادی یہ ایک راوی ہیں حدیث بیان کرنے والوں میں سے ایک ہیں اور یہ مدلس ہیں اس لیے ان کی روایت جو ہے وہ کمزور قرار پاتی ہے اس لیے ابو حرا والی روایت جو ہے وہ صحیح قرار پاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ جناب ابو حرا کی روایت کون سی ہے اور وائل بن والی روایت کون سی ہے جناب ابو حرارہ والی روایت وہ ہے جس میں آتا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سجد فلا يبرک يبرک قبل رخ بتائی کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ ایسے نہ بیٹھے سجدے میں جیسے اونٹ بیٹھتا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ پہلے لگائے اور گٹھنوں کو بعد میں لگائے اور واید بن حجر والی جو روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھٹنے پہلے لگائے اب میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تناقض نہیں ہو سکتا آپ کی باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا اس لیے علماء کرام دونوں حدیثوں کو اور حدیث کے بیان کرنے والوں کو پرکھتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ وائل بن حجر سے جو لوگ روایت بیان کر رہے ہیں ان میں ایک آدمی ہے شریک بن عبد اللہ القادی اور وہ جو ہے مدلس ہے اس لیے اس کی روایت جو ہے وہ نقابل اعتماد ہے اور پہلی حدیث قابل اعتماد ہے چنانچہ نوازی کو چاہیے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ رکھے بعد میں گٹنا رکھے اور اس روایت کی تائید جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے شاگد نافے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ سعیدہ میں جاتے تھے تو سعیدہ میں پہلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے گھٹنے بعد میں رکھتے تھے اور ابن خزیمہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ بھی کہتے تھے ایسے ہی کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لحاظ سے میرے بھائی اب خلاصہ اکلام کیا ہوا کہ نمازی کو سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ رکھنے چاہیے زمین پہ پھر گٹے رکھنے چاہیے سجدہ میں پہنچ گئے اب میرے بھائی سجدہ کے مسائل سے پہلے یہ بات جان لیں کہ سجدہ بہت عظیم عمل ہے اللہ کو بہت محبوب ہے اور اللہ کو محبوب کیسے نہ ہو کہ اللہ کے بندے نے اپنا ناک اپنی زبین نیاز اپنی پیشانی اپنے گٹنے اپنے ہاتھ اپنے پاؤں زمین پہ لگا دیے ہیں کس کی خاطر اپنے رب کی خاطر اپنے خالق اور مالک کی خاطر چنانچہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرب و ما یقون العبد من رب ہی وہ ساجد کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے فرمایا اکثر دعا اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو اور میرے بھائی جب ربیع قاب الاسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی تو آپ نے اس سے کہا کہ ربیا کہ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو اب شاید کچھ لوگ یہاں سے یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کو شاہ ہو گئے مختار ہو, ہو گئے اسی لیے صاحبی سے کہہ رہے ہیں جو کچھ مانگنا ہو مانگو بھائی حدیث پوری سن لے ربی قاب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرافق فقت کفل میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں پیسے نہیں مانگے درم و دنار نہیں مانگے کوئی پلاٹ نہیں مانگا کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے اوپر غور کرنا ہے کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں جنت الاٹ کر دی کیا آپ نے کہا ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے اگر آپ مشکل کشاہ ہوتے اگر آپ حاجت روا ہوتے اگر آپ مختار کل ہوتے تو آپ ایسے ہی کہتے ہیں لیکن ایسے نہیں کہا آپ نے آپ نے الٹا ربیا سے کہا آئنی اعلی نفسک کہ ربیہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو میری مدد کرو کون کہہ رہے ہیں مدد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو میری مدد کرو آئنی اعلی نفسک کیسے مدد کروں فرمایا بکسر سجود اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ سیدے کیا کرو زیادہ زیادہ سے نفل نمازیں پڑھا کرو زیادہ زیادہ سے اللہ کی راہ میں اپنی زمین نیاز کو جھکایا کرو تو میرے بھائی ربیہ کو اللہ کے رسول کا ساتھ کیسے ملے گا نیک عمل سے سجدے کرنے سے نفل نمازیں پڑھنے سے عمال صالحہ کرنے سے تو فرمایا نفسی کا بے کثرت سجود تو یہاں سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ سجدے کی کتنی اہمیت ہے اور یہی کچھ آپ نے اپنے خادم اور اپنے صحابی جناب صوبان رضی اللہ عنہ سے بھی کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ سعدے کیا کرو تو میرے بھائی اب سعیدے کی فضیلت تو ہم نے تھوڑی بہت جان لی سعید کی اہمیت تو ہمیں معلوم ہو گئی اب سعدہ کیسے کرنا ہے کیا اپنی مرضی کا سیدہ کرنا ہے جیسے دل چاہے ویسے کرنا ہے یا جیسے جس کو اس کے موری صاحب بتا دیں ویسے کرنا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سعدے کے مطابق سجدہ کرنا ہے میرے بھائی سجدہ ویسے کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جو ہمارے نبی ہیں ہمارے رسول ہیں ہمارے آئیڈیل ہیں ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کی سجدے کے بارے میں تعلیمات کیا ہے سجدے میں آپ کا انداز کیسے ہوتا تھا میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سات ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم ملا ہے اللہ کے رسول کو حکم دینے والا کون ہوتا ہے اللہ تبارک و بتا اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے یا مرضی ہے کر لیں مرضی ہے نہ کریں نہیں میرے بھائی اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے تو مجھے حکم ملا سات ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں اورڈی کو پیشانی پہلی ہڈی کون سی ہے, ہے پشانی اور ساتھ اشارہ کیا اپنے ناک کی طرف یعنی کہ پشانی اور ناک یہ ایک چیز ہو گئی اور میرے بھائی دوسری حدیث میں جسے امام حاکم اپنی مسدرق میں لے کر آئے ہیں آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی کا سجدہ نہیں ہوتا جو زمین کے اوپر اپنا ناک نہ لگائے جیسے پشانی لگائی ہوئی ہے زمین کے اوپر سجدہ کی حالت میں ناک لگانے میں کئی بائیوں سے سستی ہوتی ہے ناک زمین سے اٹھا رہتا ہے اس حالت میں سجدہ نہیں ہوتا اس لیے میرے بھائی احتیاط کریں آ فرما رہے ہیں مجھے حکم ملا کہ ساتھ ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں پہلے نمبر پہ پشانی اور ناک دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھ کتنی ہڈیاں ہو گئیں اور اس کے بعد فرمایا دونوں گٹنے کتنی ہو گئیں اور اس کے بعد فرمایا دونوں پاؤں کی انگلیوں پہ یہاں سے پتا چلا انگلیاں زمین کے اوپر لگی ہوئی ہونی چاہیے کئی لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن پاؤں اٹھا ہوا ہوتا ہے اس حالت میں سجدہ نہیں ہوتا تو میرے بھائی ان سات ہڈیوں کا سیدہ کی حالت میں زمین پہ لگنا ضروری ہے اب میرے بھائی ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہوں گے زمین پہ تو لگ گئے زمین پہ کہاں ہوں پیٹ کے برابر ہوں کندھے کے برابر ہوں کانوں کے برابر ہوں سر کے برابر ہوں کہاں ہوں میرے بھائیو نماز اتنا عظیم عمل ہے کہ ایک ایک چیز کا اپنے نے خیال رکھنا ہے تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کبھی کندھوں کے برابر رکھتے اور کبھی کانوں کے برابر رکھتے کبھی کندھوں کے برابر کبھی کانوں کے برابر تو یہ دونوں سنتے ہیں کبھی آپ اس کو اوپر عمل کر لیں کبھی آپ اس کو اوپر عمل کر لیں اور یہ نہیں کہنا کہ جناب ایک طریقہ جو ہے وہ شافی لے لیں ایک مالکی لے لیں ایک حملی لے لیں ایک الف دین کو تقسیم نہیں کرنا یہ دونوں طریقے ہیں دونوں سب کے لیے ہیں دونوں ہی طریقوں کے اوپر انفیوں نے بھی عمل کرنا ہے شافیوں نے بھی کرنا ہے مالکیوں نے بھی کرنا ہے حملیوں نے بھی کرنا ہے جو ان چاروں کی طرف اپنے آپ کو منسوخ نہیں کرتے انہوں نے بھی ان دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے دین کو تقسیم نہیں کرنا ساری ہی سنتے ہمارے لیے ہیں اللہ کے رسول کی ساری ادائیں سب کے لیے ہیں آپ کے سب طریقے اگر حدیث ثابت ہو جائیں ضعیف روایت نہ ہو تو سب کے لیے ہیں اس لیے کبھی ایسے کریں کبھی ویسے کریں اور میں بھائی ہاتھ زمین کے اوپر لگے ہوئے ہوں اور آپ کے بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوں ورفا عمر فقیق فرمایا اپنی کونوں کو زمین سے اٹھا کر رکھو اور اگر کسی کی کسی کے بازو زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو تو وہ سن لے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا احدكم ان بساط القلب تم میں سے کوئی ایک سجدے کی حالت میں اپنے بازو زمین پہ ایسے نہ بچائے جیسے کتا بچاتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسے نہ کرے اس میں مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئیں نماز کا طریقہ مردوں عورتوں کے لیے ایک ہے نبیسلم میں جب فرمایا فلو کمار لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مرد مجھے دیکھے اور عورتیں میری بیگم کو دیکھنے عورتوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے مردوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھنا ہے دین دونوں کے لیے ہے جو حکم آپ نے دے دیا وہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے اگر عورتوں کا کسی مسئلے میں فرق ہے تو اللہ کے رسول نے وہ الگ بیان کر دیا کہہ دیا کہ عورتوں کا حکم یہ ہے جہاں پہ آپ خاموش رہے وہاں مردوں اور عورتوں کا طریقہ ایک ہی ہے اس لیے میرے بھائی طریقہ نماز میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے نماز سے پہلے فرق ہو سکتا ہے پردہ کرنے میں چادر لینے میں یا نماز عورت کی کہاں پہ افضل ہے عورت کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے ان مسائل میں فرق ہو سکتا ہے لیکن نماز شروع ہو جانے سے لے کے اسلام پھرنے تک مردوں اور عورتوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتیں سجدہ کی حالت میں جناب بازو بچھا لیں اور اپنے آپ کو سمیٹ لیں اور ان کے پاؤں بچھے ہوئے ہوں میرے بھائی یہ سب کچھ غیر درست ہے اور اس سے توبہ طائب ہو جائیں صرف ایک روایت آتی ہے وہ بھی ضعیف ہے مرسل ہے منقطع ہے بیان کرنے والوں میں ایک راوی سالم ہے جو متروک ہے جسے محدثی نے ترک کر دیا اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے اور ایسے آدمی کی بیان کی ہوئی حدیث کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا جہد نہیں ہے جرم ہے گنا ہے غلط ہے اس لیے میرے بھائی مردوں اور عورتوں کا طریقہ نماز ایک ہی ہے تو جب سیدا کیا جائے گا بازو میرے بھائی زمین کے اوپر نہیں لگنے چاہیے اب میرے بھائی سینے پیٹ اور رانوں کا کیا کرنا ہے سینا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو کوئی حرج نہیں میرے بھائی حرج ہے سینا بھی اٹھا ہوا ہو زمین سے پیٹ بھی اٹھا ہوا ہو رانے بھی زمین کے ساتھ نہ لگیں اور پیٹ رانوں سے نہ لگ رہا ہو رانے پیڑیوں سے نہ لگ رہی ہوں بازو آپ کے زمین کے اوپر لگے ہوئے ہوں اٹھے ہوئے ہوں اس قدر اٹھے ہوئے ہوں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اٹھے ہوئے ہوتے تھے اور پیٹ سے الگ ہوتے تھے حتیہ کے پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہوتی تھی لوگ کہتے ہیں نیجی عورتوں کے پردے کا مسئلہ ہے میرے بھائی عورتوں کے پردے کا خیال آپ سے زیادہ اسلام کو ہے دین کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو اگر اللہ کے رسول چاہتے تو ان کے لیے سعدے کی الگ کیفیت بیان کر دیتے لیکن آپ نے بیان نہیں کی دوسری بات یہ ہے کہ عورت تو اکثر و بیشتر گھر میں نماز پڑتی ہے جہاں پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ عورت ایسے ہی سجدہ کرے ایسے ہی زمین پہ بازو لگائے ایسے ہی سیمٹ کر رہے ایسے ہی پاؤں بچھا لے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائی یہ آپ کی عقلی دلیل غلط ہے درست نہیں ہے تمہارا مردوں عورتوں کا طریقہ سجدے میں بھی اور دیگر نماز میں بھی ایک ہی ہوگا تو بازو اٹھے ہوئے ہوں اور پیٹ کے ساتھ نہ لگیں اور ایسے ہی پیٹ جو ہے یہ رانوں سے نہ لگا ہوا ہو رانے پیلوں سے لگی ہوئی نہ ہو اب آ جاتے ہیں ہم پاؤں کی طرف پاؤں کیسے